بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی سال پہلے ایک بار میں بھوپال گیا تھا وہاں پر بڑی تقریر ہوئی میں نے دعوت اللہ کی اہمیت پر زور دیا تقریر کے بعد ایک صاحب ملے انہوں نے کہا دعوت کی بات کرتے ہیں دعوت تو ہر آدمی کر رہا ہے سب لوگ دعوت کر رہے ہیں یا تو کوئی آدان دیتا ہے وہ بھی دعوت کر رہا ہے میں نے کہا کہ دیکھیے دعوت کوئی اناسمنٹ کی بات نہیں ہے دعوت بہت ہی سیریس ابل کا نام ہے میں نے کہا کہ مدو سے محبت کرنا پڑتا ہے اس کے بعد دعوت کا آغاز ہوتا ہے آج کل سارے ہم سبان نفرت کرتے ہیں دوسرے قوموں سے تو دوسرے قوموں میں کیا ہے یہ تو مدو ہے تو یہ ممکن ہے کہ مدو صاحب آپ نفرت بھی کریں آپ دعوت بھی کم دعوت بھی کرے, دعوت بھی کرے. مدو کے بارے میں جب آپ کا شفقت ہوگی محبت ہوگی تب آپ سی بانوں میں دعوت کا کام کر پائیں گے تو جو لوگ دعوت کے میدان میں ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ دعوت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے دعوت کا آغاز ہوتا ہے خود آپ کے دل سے آپ کے دل میں مدو کے لیے جب محبت اور شفقت اور ہمدردی آتی ہے یعنی مدھو فرینڈلی سوچ آتی ہے تب آپ وہ عمل کر پاتے ہیں جس کو دعوت کہا گیا ہے دعوت اللہ کا ایک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اللہ کا مطلوب ہے کہ اس کو بدو تک سچائی کا پیغام پہنچے تو اللہ کا اطاطا مطلوب منگل اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ مدو کے لیے آپ دعوت دا ہو نفرت ہو اور پھر آپ دعوت کا کریڈٹ بھی آپ کو مل جائے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو یکطرفہ طور پر مدو کا خرخواب بننا پڑے گا یکطرفہ طور پر بل فر سے آپ کو شکایتیں ہوں تب بھی آپ کو شکایتوں کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے دل میں مدو کے لیے سچی خرخائی ہو سچی خرخائی وہ چیز ہے جو آپ کے اندر دعوت کی سوچ پیدا کرتی ہے آپ کے منہ سے دعوت کے الفاظ نکلتے ہیں آپ کیٹر مدو فرینڈلی کریکٹر بن جاتا ہے تو آپ تو دعوت کے بارے میں جو کلمات کرتے آپ منہ سے اس کے اندر سچی اسپریٹ ہونی چاہیے مدو کے لیے خرخائی ہمدردی محبت کا بہت ہی گہرا جذبہ ہونا چاہیے انجلی سروس کے طور پر نہیں سچ پوچھے ورنہ آپ کی دعوت اللہ کے قبول نہیں ہوگی بظاہر آپ دعوت کے الفاظ بولیں گے لیکن وہ اللہ کے دعوت کے حسن سے قبول کی نہیں آئے گی فرشتے اس کو دعوت کے طور پر ریکارڈ نہیں کریں گے تو بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ دعوت کے لیے ایک شرط ہے دائی بننے کے لیے ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ مدو کے لیے آپ کے اندر ذرا بھی کینا نفرت شکایت نہ ہو تب آپ کی سوچ دعوت والی سوچ بنے گی تب آپ کی زبان سے دعت والے کلبات نکلیں گے اللہ آپ کی مدد فرمائے